وَلَوْ أَنَّ الْقُرَى آمَنُوا عَلَيْهِمْ مِّنَ <وَلْعَفْ> اگر کائنات کے لوگ اللہ دوبارہ کا وطالہ کی بات مانتے ان کے رسولوں کے ذریعے جو بات عوام تک پہنچی تھی اس پر عمل کرتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکات نازر بھی کرتے اور نکالتے بھی قدب ہو مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا محترم شاہ پچھلے دو خطبوں سے یہی موضوع چل رہا ہے اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق آپ اپنے پر رکھ کر سوچیں آپ کا ایک بیٹا سمجھدار بات کو ماننے والا سعد گزاری کرنے والا ہو اور دوسرا بچہ گالیاں بکنے والا پکڑنے والا تکلیف دینے والا بات نہ ماننے والا ہو تو آپ کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے اور پہلے بچے کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہوتا ہے آپ بہت زیادہ محبت کرنے کے باوجود بس اوقات اس بچے کو اس کے لیے آپ بدھوائیں دے رہے ہوتے ہیں بسا اس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں بسا اس کو مار رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ آپ کا بیٹا اور آپ کو اس سے شدید محبت ہے اور بچپن میں آپ اس کو چومتے چاڑتے رہے ہیں اور دوسرا بچہ جو فرما بردار ہے اس کے ساتھ بسا اوقات آپ حساب بھی نہیں کرتے کتنے لے گیا اور کتنے لے آیا آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بچہ خائن نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ باریکی والا حساب نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ خلوت میں دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو تعلق آپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہے اس سے کہیں اچھا تعلق اور پل الجرال کا اپنے مخلوق کے ساتھ ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ علما نافرمانی سے بچو فین الماف کیا تھا غذب اللہ اور اللہ الد کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آپ انعامات کی توقع کریں گے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے جب خوش ہو جاتا ہے تو انعامات دیتا ہے تو ہر قسم کی کباحتیں اور برائیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں اس کی وجہ انسان کی اپنی غلطیاں ہیں اپنے گناہ ہیں جس طرح کے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا میں زلزلے آتے ہیں سیلاب آتے ہیں اس اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں جو انسان اللہ تبارہ کا مطالعہ کی بات ماننے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوتا ہے رشتے داریوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لڑکا بیوی بی ناراض ہو کر گھر چلی گئی اس کو لینے جاتا ہے نہیں آئی ابا کو ساتھ لے گیا نہیں آئی تو پھر وہاں کے مولوی صاحب کو ساتھ لے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیچنا تو ہم نے نہیں تھا مگر اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کی عزت کی وجہ سے ہم بیچ رہے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بعض لوگوں کی عزت سے کام نکلاتے ہیں بعض لوگوں کی وجاہت سے کام نکلاتے ہیں انسان جب اللہ مبارک و تعالیٰ کی بات مانتا ہے اس کا خوف دل میں رکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ عزت والا ہو جاتا ہے اور کتنے کام ربضلال اس کی عزت کی وجہ سے اس قوم کے عذاب ٹال رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیند میں یہ میرا عزت والا بندہ رہتا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ ان اکرم عمد اللہ اطلاع کو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے زیادہ ڈرنے والا کون ہے جو اس کی زیادہ باتیں مانتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی باتیں مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اور جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے اس کے اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے بول ماں یا آبا ابے کو مرب بھی لو را جو آکد کر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہو اللہ اکبر کیا فکر ہے کیا پرواہ ہے پوری کی پوری بستی افاڑ کر کے الٹا کر کے پھینک دیا گیا یہ کیسی عزت ہے اللہ اکبر حضرت اللہ تعالیٰ نو قبرست کی فتح میں شریک تھے قبرست کو فتح کیا گیا لوٹیاں غلام لہریں لگی ہوئی ہیں مسلمانوں میں باٹی جا رہی ہیں بیٹی کسی کے ہاتھ میں آ گئی ماں کسی کے ہاتھ میں آ گئی بیٹا کوئی اور لے لیا اللہ اکبر ابو رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ گئے ساتھی نے پوچھا کہ چھوٹا ہے جشن ہے خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی ہے اور آپ رو رہے ہیں کہا میں ان کی حالت کو دیکھ کر رو رہا ہوں یہ دنیا کی عزت والی قوم تھی جب اللہ تبارا کا تعالیٰ کی بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخیر دیا اب کتنے بے بس ہیں کہ ماں ادھر جا رہی ہے بیٹی ادھر جا رہی ہے بیٹا ادھر جا رہا ہے, جا رہا ہے بے بسی کے عالم پر رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ باغی ہو گئے تو ان کا کوئی احترام نہ رہا اللہ کے نزدیک ان کی کوئی بکت نہیں رہی کوئی مقام نہیں رہا اور آج حالت یہ ہے کہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہم نے اللہ دوبارہ کا تعالیٰ کے دین کا جھنڈا تھاما اللہ کے اسلام کو لے کر چلے تو اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ ہماری زدیں محفوظ ہیں ہمارے گھر محفوظ ہیں اور آج ہم ان لوگوں پر اپنے اسلام کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں تو عزت ساری کی ساری اسلام کے ساتھ ہے طاعت اور پرما برداری کے ساتھ ہے عزت اللہ کی بغاوت کے ساتھ نہیں ہوتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فلسطین کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ اپنے امین المرین کو بلاؤ تو ہم ان کو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے عجیب اللہ تعالیٰ کا درویش آدمی تھا ایک غلام لیا اور ایک اونٹ لیا آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ چل پڑا ابو بیتا بن ذرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں تھے اپنے علاقے سے باہر نکل کر ان کے استقبال کے لیے نکلے دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کا قافلہ نظر نہیں آتا دیکھتے ہیں کہ دو شخص ایک سواری آ رہی ہے معلوم نہیں کون ہے جب قریب آیا تو دیکھا کہ امیر المومنین ہیں ایک منزل غلام سواری پہ سوار ہوتا ہے ایک منزل امیر المومنین سوار ہوتے ہیں اور جب وہاں پہنچے تو باری غلام کی سوار ہونے کی تھی وہ سوار تھا اور کیچڑ تھا بارش ہوئی تھی امیر المومنین نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں اونٹ کی ہاتھ تھامی ہوئی ہے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں عجیب کوئی سیکورٹی نہیں تھی آج ہمیں ایک ایک امام مسجد کو سیکورٹی دینی پڑتی ہے وجہ یہ کہ ہم نے دشمن کو اپنے گھر بلایا ہوا ہے یہاں راہ کا سیٹر چل رہا ہے یہاں ایم آئی سکس کا سیٹر چل رہا ہے یہاں مساد ہے یہاں سی آئی اے متحرک ہے سارے کے سارے ہمارے گھروں میں غصے ہوئے ہیں ہم نے ان کو ویجے بھی دیے ہیں اور وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اب ہمیں سیکورٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم دشمن کے گھر میں پہنچ کر اس کو مارا کرتے آج پولیس جن کلرز کو اور جن ڈکیٹوں کو پکڑتی ہے اگر ان کو پولیس کی برتیاں پہنا کر کے شہر میں پھیلا دیا جائے تو شہر کا کیا حال ہوگا یہی کام مسلمانوں نے کیا ہے وہ مسلمان جو پوری دنیا پر غلبہ پا کر مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عمل کا سبب بنتے تھے اور مسلمانوں نے وردیاں اتار دی اور جو اس وقت کے شکار ہوتے تھے یہ شکاری ہوتے تھے جنہوں نے وردیاں اتار دی جو شکار ہوتے تھے بدماش اور سب سے بڑی بدماشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ کا کفر کرنا ہے سب, سے ہے سب سے بڑی بدماشی ہے سب سے بڑا جرم ہے اور مشرقروں کو, کو ہم نے وردیاں پہنا دی ان کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی دے دیا, ان کے ہاتھ میں سارا اسلحہ دے دیا. آج وہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں ہمارے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی سیکورٹی کرانے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی وردیاں اتارنا ان کو دینا یہ جرم ہم نے کیا ہے اس کی سزا ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں حالانکہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اس کے باوجود اپنے علاقوں میں مقبول ہیں امیر المن الفتار کے ماقعے کے بعد مسلمانوں کی اسٹریٹجی یہ ہو گئی تھی کہ اب دشمن کو مدینے پر آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تبو کے موقع پر حل پکے ہوئے ہیں اس کے باوجود اپن فرمایا جلدی جانا ہے اور ابھی جانا ہے اپنے بوئی ہوئی کھیتی کاٹنے کی اجازت نہیں دی جلدی کی چیز کی تھی وہاں تو دشمن تھا ہی نہیں آپ گئے ہیں تو بک وہاں انیس دن رہے ہیں اور دشمن آیا ہی نہیں بغیر مار کے کیا واپس آ گئے ہیں میں جلدی کی چیز کی تھی اس لیے کہ معلوم ہوا تھا کہ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئیں ہم وہاں جائیں رزو ہوں یا رو ہم ان کو اوپر حملہ آور ہوں گے وہ نہیں ہوں گے یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے آپ جب مار لڑتے ہیں موتی نے پوچھا اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے ہمیں سناؤ حملہ کرنے کی کلاس کیا صلاحیت ہے اس نے کہا کوئی صلاحیت نہیں ہے اتنے ہزار افسروں کی اور فوجیوں کی ویکینسیاں کھانے کو کوئی آتا نہیں ادھر اور اصل ہمارا پرانا ہے ہم لڑ نہیں سکتے یہ ایک صلاحیت ہے صلاحیت یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی ہوتی ہے کہ کتنے دیر تک لڑ سکتے ہیں اور یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمن کو حملے سے کیسے روک سکتے ہیں یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمن کے حملے کا جواب کیسے دے سکتے ہیں تو ایک مار کا ہوا پونچھ میں پڑی سے پہلے پھر مار کا ہوا اوڑی میں پھر مار کا ہوا بارہ مولہ میں اور ابھی اور بھی ہوں گے انشاءاللہ لیکن پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے صلاحیت ہے کہ یہ حملہ کر بھی سکتے ہیں اور حملے کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور دشمن کو حملہ کرنے سے حملہ کا جواب دینے سے روک بھی سکتے ہیں اللہ تو خیر بات میں اب کرنا چاہتا تھا کہ صلاحیت مسلمانوں کی اسٹریٹجی تھی کہ اب ہم آئیں گے ان کو نہیں آنے دیں گے جب تک یہ ہماری رہی اس وقت سیکورٹی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی حضرت عمر الخط وضی اللہ تعالی باہر سے آ دشمن نے ان کو شہید نہیں کیا اندر سے تھا حضرت عثمان حضرت علی ان سب کی شہادتیں ہوئے مگر دشمن عیسائی کی ہندو باہر سے آ کر ان کو شاپ زردمہ تھا مسلمانوں کا اس قدر محفوظ تھے اپنے گھروں میں ہم نے جرم کر کے ان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور آج یہ ہماری حالت ہے اب وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ کی پاؤ اور ہاتھ میں جوتا ان کے ہاں تو ہمارا بھرم کھل جائے گا وہ تو معلوم نہیں کیا سفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسا پروٹوکول لگایا ہوا ہے یہاں پہنچیں گے تو یہ سلامی دیں گے یہاں آئیں گے تو یہ سلامی دیں گے اور آپ کی حالت دیکھ کر تو کہنے لگے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو میں پروٹیکا دیا ہوتا ابو بیتا تو نے ہماری عزت یہ کپڑوں میں اور یہ خوشبو میں اور سواریوں میں سمجھی ہوئی ہے ہماری عزت ان چیزوں میں نہیں ہے ہماری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں اللہ کی باتیں ماننے میں ہے اور ہماری ذلت اللہ کی باتوں کا انکار کرنے میں اللہ اس کے رسول کی بغاؤ اللہ عزت رسول عزت اللہ کی رسول کی اور ان کی جو ان کی باتیں مانتے ہیں پھر ہمارے لگے انا آز ازل آزل بالاسلام ہم دنیا میں تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے اب جو اسلام پر عمل نہیں کرے گا اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو دلیل کرے گا اور یہی حال ہمارا آج ہے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے ہم نے نماز کسی نے پوری پڑھ لی کسی نے آدھی پڑھ لی کسی نے زکات پوری دے دی کسی نے آدھی دے دی حج کر لیا کسی نے ہم عباد میں اسلام پر ہیں تجارت ہماری اسلام پر نہیں اور جہاد کا بہت بڑا شعیرہ ہم نے اللہ کا چھوڑا ہوا ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو وہ والا مسلمان سمجھتے ہیں آج ضلعوں کی وجہ یہ ہے تو بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی اس سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا آتی ہے فرمایا دبا کم داول امم سابقہ اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا سابقہ امتوں والی بیماریاں تو تمہارے اندر آ جائیں گی وہ کون سی بیماریاں ہیں کہا آپس میں لڑائی کرنا آپس میں بغض اور اناج اور دشمنی جب آپس میں مسلمانوں سے بغض اناج اور دشمنی ہوگا تو کافر کے ساتھ دوستی ہوگی اس کا نتیجہ اور قطار کرنا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ انسان کے دین کو موڑ دینے والی چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ جس کی اللہ تبارک کو تعالی فوری سے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں مسلمانوں سے بغت رکھنا قطار رحمی کرنا سلا رحمی نہ کرنا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نقد نقد دیکھا اور یہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس کی سزا ہم دیکھ رہے ہیں بچے بوالدین کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ جو اس کا سلوک ہے اس کا کیا نتیجہ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ مال کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے مال کثرت کے ساتھ جمع کرنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے نتیجے میں فخر اور ریاض شروع کر دیں گے دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جائیں گے اور پھر سامنے والے کی اس کی کمپنی بیٹھ جائے میری کمپنی چڑھ جائے یہ حدت شروع ہو جائے گا جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر فرمایا کہ اللہ تبارک وطار براکات کو لے جائے گا عشر ہوگا اور قطا رحمی ہوگی اور تقاثر دوسرے کے ساتھ مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ سب کی سب چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گی اللہ کو تقاصر حد المقابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لال فکراک شلے تم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میں کوئی فقیری آ جائے گی تم بھوکے مرو گے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے سابقہ حکومتوں پر دنیا کے دروازے کھل گئے تھے مال املاک کے دروازے کھل گئے تھے تم پر بھی مال کے دروازے کھل جائیں گے اور جس طرح وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ گئے تھے اور تم بھی اس طرح مقابلے میں لگ جاؤ گے اور جس طرح اس مال کے مقابلے نے ان کو ہلاک کیا تھا تم کو بھی ہلاک کر دیں اس وقت ہمارے ہماری یہ قومی حکومتیں اور نسلی فسادات اور قومیت کی جنگیں یہ کیا ہیں ہماری قوم یہ ہے ہماری زبان یہ ہے ہمیں ہمارے حقوق نے دیے جا رہے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے حقوق کیا ہے ہمیں ترقی کرنی چاہیے ترقی کیا ہے زیادہ پیسہ آنا چاہیے زیادہ بار آنا چاہیے ہمارے یہ حقوق ہیں ورنہ روٹی پانی کپڑا تو سب کو مل ہوتا ہے تو یہ بنیاد ہے اس وقت مسلمانوں کی لڑائیوں کی عرب ہے عرب قومیت پر ہیں اجم ہے تو عزم قومیت پر ہیں کوئی زبان پر ہے اسلام پر کون ہے اللہ پر, پر. تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی سے برکت اٹھ جاتی ہے علم کی برکت بھی اڑ جاتی ہے عمل کی برکت بھی اڑ جاتی ہے تجارت کی برکت بھی اڑ جاتی ہے کاروبار میں برکت جاتی ہے عمر کی برکت بھی اڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احباس الحفی اظہر ہی وہ عبارت الحفی عمر ہی فرمایا جس, جس, جس رسک ہی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بابرکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ سرا رحمی کرے جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو جائے اب یہ بھی ایک الگ بچا رہا ہے عمر زیادہ کیسے ہوتی ہے اللہ نے لکھی ہوئی ہے تیس سال پچاس سال ساٹھ سال زیادہ کیسے ہوگی اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر اس کی پچاس سال ہے پھر یہ سلا رحمی کرے گا پھر بچپن ہو جائے گی یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ کا لکھا تبدیل نہیں ہوتا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ساٹھ سال سا کا ہوگا اور یہ سلا رحمی اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے پینسٹھ سال تک جئے گا یہ بھی اللہ نے پہلے دن سے ہی لکھا ہوا ہے اس لیے فرمایا جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو میرے رسک میں برکت ہو سلا رحمی کرے اور جو رحمی کرتا ہے اس کا اولڈ کر لو اس کا علم میں بھی برکت جاتی رہے گی عمل میں بھی جاتی رہے گی عمر میں بھی جاتی رہے گی رسک کی برکت بھی جاتی رہے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت کماتا ہوں صبح شام تین جاب کرتا ہوں اور سمجھ نہیں آتی مال کتر جاتا ہے کہتا ہے میں بینک کی نوکری کرتا ہوں ڈیڑھ لاکھ میری تنخواہ ہے میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کوئی آلٹرنیٹ نہیں مل رہا اس وقت تک میں کہتا ہوں کہ جاب تو ویسے نہیں ملتے تو اسی کو چلاتے رہو یہ آلٹرنیٹ کس کو سمجھتا ہے جائے جا کر کے مزدوری کرے اور ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ جیب میں ڈالے اور آ کر کے گھر چلا لے یہ سب چاہتا ہے جو میری آج سے میری بیوی بچوں کی بگڑی ہوئی ہے اس کے مطابق مجھے اگر یہاں ڈیڑھ ہے تو وہ پونے دو والا ملے تو چھوڑوں اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا آپریشن پر لگ گیا لاکھ روپیہ کہتا ہے اگر میں اتنا نہ کماتا ہوتا تو آج میں کہاں سے پیسے لگاتا یہ سب اس کی بول بھلیاں ہیں یہ زیادہ کماتا ہے اور زیادہ کھڈے نکلے ہوئے ہیں جس میں چلا جاتا ہے اس کو کیا معلوم کہ اگر یہ اتنا نہ کماتا ہوتا تو اس کی ٹانگ ہی کیا ڈوڑتی ہاں اللہ تبارک و تعالی پر بےدمادی کرتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے متبادل دے تو میں حرام چھوڑوں مطلب یہ کہ اگر میں حرام چھوڑ دوں اور اللہ بھی نہ دے اللہ کا کیا بتائے کہ بد اعتمادی ہے جیسے میں نے آپ سے موٹر سائیکل خریدنی ہو آپ مجھے کہو جی آپ لے جاؤ پیسے آتے رہیں گے یہ اعتماد کی بات ہے اور اگر آپ کہو نا جی پیر سے پہلے اس کے بعد یہ باہر نکلے گی تو یہ بے اعتمادی کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تو متبادل پہلے دے تو میں چھوڑوں گا اگر اعتماد ہوتا تو کہتا اے اللہ میں نے تیری بات مانتے ہوئے اس حرام کاری کو چھوڑ دیا اب تو مجھے اس کا نمربلطا فرما یہ اعتماد کی بات اور وہ ہو سکتا ہے ڈیڑھ لاکھ والی نہ ہو پچاس ہزار والی ہو مگر برکت والی ہوگی اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور نا فرمانی برکت کو لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اگر ایک آدمی کا پیسہ دوسرے کی محنت تجارت شروع کی ہے بھیا بارک نہ معافی بےما اگر دونوں وضاحتیں کریں اور سچ بولیں میں نے تیرے پیسے سے یہ مار خریدا یہ دلیل ہے اتنے میں لیا اتنے میں بیچا بیچ میں یہی اخراجات بڑھ گئے سادا کا سچ سچ بتائے وہ بھیا نا ہر چیز کی وضاحتیں کرے یو بات لہما فی بےا اور بے, بے میں برکت کر دی جاتی ہے کازا با کاتا ماں اگر جھوٹ بولے اور باتوں کو چھپائیں جو بیان کرے وہ غلط بیانی ہو کتنی صداقتوں کو چھپا دیں اور جو بیان کرے وہ بھی غلط ہو تو فرمایا موہ برکت دوبارہ ان کی آئی ہوئی برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے یہ نام فرمانی کیا تھا یہ بغاوت کی سزا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اس کی آئی ہوئی برکت بھی ختم کر دی جاتی ہے تو بھائیوں برداری بنداری گزاری کرنے سے علم میں عمر میں رز میں برکت ہوتی ہے صلاحیتوں میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس کی طاقتوں میں برکت ہوتی ہے مولانا شیخ ابن رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ کے ابن باز کے بعد سب سے بڑے عالم تھے میں وہاں گیا ان کے پاس رہا تقریباً آٹھ نو سو میٹر سے پیدل آتے تھے اور کئی بار بغیر جتے کے آتے تھے اور پانچوں نمازیں آ کر پڑھاتے تھے اور عمر بھی ستر سے زیادہ تھی اس کے باوجود بہت ایکٹیو تھے بڑے سرگرم تھے میں نے ان کے ایک شاگرد سے پوچھا کہ اس عمر میں تو بزرگ بسا اوقات سہارے کے ساتھ چلتے ہیں اور بسا اوقات ہوئے ہوتے ہیں یہ نوجوانوں کے ساتھ حاصل کر باتیں کرتے ہیں ان کی سرگرم ہونے کی اور نشیت ہونے کی کیا وجہ ہے اس نے ایک آج پڑی اللہ تبارک کا تارا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تارا کی طرف توبہ کرو استفادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلا دار باہر سے عطا فرمائے گا وہ کم قوت ہی کم اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرمائے گا نظر ہے تو اچھا دیکھے گی دماغ ہے تو اچھا کام کرے گا دل ہے تو اچھا سوچے گا مسل کی قوت جسم کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ قوتوں میں اضافہ فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ قبار ہے اور نافرمانی اور نافیت کرنے سے قوتیں برباد ہو جاتی ہیں ہاں جاؤ جا کر کے یورپ کا سارا معاشرہ دیکھ لو سب برباد ہیں آڑے تیڑے ہت کا سہارا لیتے ختم آ چکے ہیں رب کی بغاوت کی وجہ سے اللہ دوبارہ کو اتارا برائی اور گناہ کی سزا تقریباً تقریباً اسی جرم سے دیتا ہے جس طرح کا گناہ ہو ہاتھ کاٹ دیا اس لیے کہ اس نے چوری کی تھی قتل کیا تو قتل ہو گیا اسی طرح کی سزا ہوتی ہے یہ من بدکاریاں کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں ان کو اپنی اسمبلیوں میں جائنڈ قرار دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نقد سزا فوری سزا یہ دیتا ہے کہ ان کو بدکاریوں میں لطف نہیں آتا بلکہ ان کو نابدکاری کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی تسکین کے لیے کرتے ہیں ان کو کوئی لطف نہیں آتا اللہ ان کو مجبوری بنا دیتا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے کوئی ہیروئن کھاتا ہے شروع میں اس نے کسی لطف کے لیے کھایا ہوگا اب اس کی مجبوری ہے نہیں کھائے تو بیواہ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے یہ سزا ہے گناہ کی گناہ گناہوں کو کھینچتا ہے نیکی نیکیوں کو لے کر آتی ہے اس لیے بھائیوں اس سے بچو قبل اس کے کہ وہ گناہ اس کی مجبوری بن جائے سگریٹ نوش گنا کرتا ہے اور کہتے بچ نہیں سکتا ہوں. حقیقت یہ نہیں ہے اگر اللہ پہ کرے تو بچ والا اپنی بیان کرتا ہے. گناہ ہے. بلا من کا سبس ہاں ہاں جس نے گنا کیا اور اس کے گنا نے گھیر لیا اب وہ باہر نہیں نکل سکتے گنا انسان کو گھیر لیتا ہے قبل اس کے کہ اس کے گھیرے کا دائرہ مکمل ہو اس سے نکل جانا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے جب اس کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے وہ بندے کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ اکبر معاشیت اور نہ برمانے کی زندگی کتنے لوگ پوچھتے وہ جو میں نے گناہ کیا پھر توبہ کی پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کروں گا پھر گناہ ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے اس کا دل کہتا ہے کہ تو خام خاں کی باتیں کرتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو اپنی سوسائٹی بدلنی چاہیے اپنی مجرت تبدیل کرنی چاہیے اپنا گھر بدلنا چاہیے اپنی جاب بدلنی چاہیے کیونکہ وہاں اس طرح کے لوگ ہیں جو اس کو گناہ کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی اسرائیل میں اس طرح تھا ایک آدمی اس نے ننانے قتل کیے پھر ایک صوفی صاحب کے پاس گیا کہتے ہیں جی ننانوے قتل کیے میری توبہ ہو سکتی ہے کہتا ہے تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو پورے کر کے ایک عالمی دین کے پاس گیا اس نے کہا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن سن یہ تیری زیادہ قتل کی عادت لگتا ہے تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے اللہ کے سامنے توبہ کر اور اپنا علاقہ چھوڑ اور فلاں علاقہ نیک لوگوں کا ہے وہاں چلا جا پھر تیری توبہ پہ تو قائم رہے گا اور اگر وہی رہا تو پھر اس طرح توبہ توڑتا رہے گا اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میری اللہ توبہ قبول کر لے گا اس نے گھر چھوڑ دیا نیک لوگوں کی طرف چل دیا راستے میں موت آ گئی جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے اس لیے کہ توبہ کر کے جا رہا ہے جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے اس لیے کہ سو کا قاتل ہے رب ربیع دل نے فرمایا اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ لے جائیں برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ لے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا حق اس کا جہنم ہی بنتا تھا لیکن رب الجلال دل جب راضی ہو جاتا ہے تو رب الجلال دل نے فرشتوں کے زمین پر پہنچنے سے پہلے ادھر والی زمین کو کہا پھیل جا نیک لوگوں کے قریب والے ٹکڑے کو کہا سکر جا جب آ کر کے انہوں نے معافا تو وہ نیک لوگوں کے قریب تھا اور فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت دینے جائے تو پھر مجرس بدلنی چاہیے گھر بدلنا چاہیے جاب بدلنی چاہیے اپنے ساتھیوں کو تبدیل کرے نیک لوگوں کا ساتھ دے تو ان اللہ اللہ کے فضل سے اس کی توبہ پختہ ہو جاتی ہے میرے بھائیوں گناہوں سے ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ حیا کا پردہ بٹ جاتا ہے حیا انسان کو بہت برائیوں سے روکتا ہے ان نما حضرت اللہ سم کلام ربوت صرف شریعت محمد نہیں یہودیوں عیسائیوں اور سابقامتوں عیسائی میں بھی یہ بات تھی کہ لم تستہ یہ فسنا معاشد جب تیا نہیں کرے گا تو پھر تجھ سے ہر کام کی توقع کی جا سکتی جب تیرا ہیا جاتا رہے گا تو پھر کوئی چیز بھی تیرے اوپر مشکل نہیں ہر قسم کا گنا تو کر سکتا ہے نہ تیرے سے اجربی عورت محفوظ ہوگی نہ تیری اپنی ماں محفوظ ہوگی نہ تیری بہن محفوظ ہوگی تو ہیا جاتا ہے حیا اتنی بڑی پروٹیکشن ہے اتنی عظیم چیز ہے اتنی مہنگی چیز ہے جو اللہ تبارک و دارا نے ازادی ہوتی ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ہایا جاتا رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہ کی بات کرنے سے منع کیوں کیا ہے کسی شخص نے گناہ کر لیا دوسرا بیان کرتا ہے فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے یا وہ ظالم خود بیان کرتا ہے میں نے ایسے ایسے گناہ کیا ہے اس کو کیوں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کہے گا فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ یہ کیا اس کو اچھی کوڑے لگیں گے خالی بیان کرنے والے کو یہ سزا اتنی کڑی کیوں دی تاکہ معاشرے میں ہیا باقی رہے اگر ہر شخص دوسرے کی باتیں کر رہا ہو وہ ایسا وہ ویسا عورتیں کیا مرد کیا سب ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پتا چلا وہ یوں یوں یوں اور یوں ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر الزام لگا تو حضرت حمنا بن ہمنا بنتے انہوں نے الزام نہیں لگایا تھا انہوں نے خالی بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور ان کو اسی اسی کوڑے مارے زبان پر مت لو خموشی اختیار کرو فرمایا لو لاس سمے تمہوں خوشی خیرا کیوں ایسا نہیں ہوا جب تمہیں بات پہنچی کہ تم خموش رہتے تو وہ اپنے آپ کے بارے میں اپنی ماں کے بارے میں اچھا گمان کرتے کیوں زبان کھول دی اسی کوڑے پاؤ یہ اللہ تعالی نے اس لیے رکھی ہے تاکہ حیا باقی رہے معاشرے میں اور اگر ہر شخص دوسرے کی بات کر رہے تو حیا رہتا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام ہو گیا ہے یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہے تو حیا کا پردہ فرمایا میں الحیا اور ایمان ایمان کا حصہ ہے جب انسان گناہوں میں دھسرتا چلا جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کا حیا جاتا ہے آپ نے دیکھتے ہیں ہندو اندرونی سے چلے جاؤ ہندو عورتیں مکمل پردہ کرتی ہیں ان کو اسلام نہیں منع کر رہا بےحیائی سے ان کو ان کا حیا منع کر رہا ہے حیا ہو اسلام نہ ہو تو انسان بےحیا نہیں ہوتا حیا نہ ہو اسلام ہو تو انسان بےحیا ہوتا ہے یہ اتنی عظیم دولت ہے اور گناہ کرنے سے اللہ اکبر انسان کا حیا جاتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اکیلے بھی ہو گھر میں اکیلے بھی ہو کمرے میں تو کپڑوں سے باہر نہ ہوا کرو برہنہ نہ ہوا کرو اس لیے کہ رب زلات میں دیکھتا ہے اور وہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا کی جائے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا کی جائے اللہ حل کریم میرا رب بہت حیا والا ہے بہت عزت والا ہے بہت غیرت والا ہے اگر آپ کی بہن کو کوئی چھیڑے تو تمہیں غیرت آتی ہے اس لیے کہ تیری اور تیری بہن کی ماں اور باپ ایک ہیں تو رب بلال دل کو ہر عورت کو چھیڑنے پر غیرت آتی ہے اس لیے وہ سب کا رب ہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ سب کا رب ہے اس لیے, اس لیے اس نے بے حیائی کے سارے کام حرام کرا دیے بہت حیا والی تاز ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور گناہوں سے انسان کا حیا جاتا رہتا ہے اللہ ہنستان اسی طرح جو گناہ ہیں یہ انسان کے دل کو بیمار کر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کسی نے ٹھنڈا کھا لیا تو گلا خراب ہو گیا ہاں کسی نے آڑی تیڑھی کے اور چیز کھا لی اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے لیکن جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا آہستہ آستہ اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے کیونکہ دل کالا ہو گیا اب گناہ کو گناہ نہیں بتاتا نیکی کو نیکی نہیں بتاتا پھر انسان جو چاہے کرتا چلا جائے دل اس کو ملامت نہیں کرتا تو گناہوں کی ایک بہت بڑی نہوصت یہ بھی ہے کہ انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح جب انسان گناہ کرتا ہے ایک نقطہ کالا اس پر لگ جاتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے دل پاک ہو جاتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر, جاتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے لیکن اگر توبہ نہیں کرتا گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ دل کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یوں سمجھو شیشہ کالا ہو جائے تو پھر وہ دکھاتا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو پھر وہ جو چاہے کرتا چلا جائے دل ملامت نہیں کرتا تو یہ سب نوجتے ہیں اور بھی بہت ہیں اللہ تبارک کا تعالیٰ ہمیں اپنی جناب میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ربضلال اس کے سامنے جھکتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کو پختہ کرنا اور اس پر محاورت کرنا پہرہ دینا اس کی توفیق دے میرے بھی بھائیوں باتیں بہت ہیں ایک اس وقت کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ بچوں کو انٹرنیٹ دینا ہے بچوں کو انٹرنیٹ والے موبائل خرید کر دینا ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے جو بے شمار مصیبتوں کی بنیاد ہے اس سے بچنا چاہیے اگر تعلیم کے لیے حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کے لیے بھی وہ اس کے بغیر بھی ہم ہمیشہ سے پڑھتے ہی آئے اگر تعلیم کے لیے بھی ہو تو کسی بڑے حال میں جہاں ہر ایک کا گزر ہو گھر میں جہاں ہر ایک کا گزر ہو خلد خانوں میں الگ الگ بچوں کو لے کر دینا یہ بہت بڑے گناہوں کی بنیاد ہے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور مت کرنے کی توفیق دے ہم آ